اسی طرح اگے کہہ رہا ہے کہ منجر کو اِشارہِ ثواب نہیں پہنچتا یہ بھی نور افاق کے حوالے سے ہے۔ جواب یہ بات بھی احادیثِ سنت و جماعت کے خلاف قران و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان اپنی نیکی کے ثواب مننے والے کو بخش سکتا ہے۔ اس پر احادیثِ سنت و جماعت کا اتفاق ہے۔ جیسے متعدد روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ابوزہرا اسلم کے مشورے سے اپنی والدہ کے اِشارہِ ثواب کے لیے کنواں کھدوایا تھا۔ مشکات اسی طرح آپ نے ایک عورت کو ان کے والد کی طرف سے ہٹ کرنے کی اجازت دی مشکات اسی طرح قران میں آتا ہے قر رب ارحمهما كما ربياي صغيره اور کہہ دیجئے کہ میرے رب تو میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی الذين يحملون العرش حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا جو عارش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں تسبیح اور ہم بیان کرتے ہیں اپنے رب کی اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور کے لئے استخبار کرتے ہیں اس سلسلے میں علامہ ابن الحمام رحم اللہ فرماتے ہیں فہدار قدرت مشترکات wizah تعالى من الأمر amr bi في خوضي تعالى d-dawa'idain fi qawli ta'ala الصغيرة qul rabbi rahma ma kama ra bayana saghira wa min al-akhbari bi-l-istighfari في bi-istighfari al-mala'ikati فرح muminun yusabbihuna bi-hamdi rabbihim wa yu'minuna غرض یہ کہ احادیث اور جو اس سے پہلے مذکور ہو چکی ہیں نیز اس قسم کی اور روایہ جو سنت میں اور بہر سے اجراء سینور بھی ہیں جن کو ہم نے تواتر کے خوف سے چھوڑ دیا ہے ان سب کا قدر مشترک یہ نکلتا ہے کہ اشارے شواب سے اللہ تعالی میں یہ کو فائدہ پہنچاتا ہے تواتر کی حد تک یہ بات پہنچ چکی ہے اور اس طرح کتاب اللہ میں جو واردن کے حق میں دعا کا حکم وارد ہوا ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ وقرب رب الرحمٰنٰ کہ میرے کہ میرے رب تو ان پر میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح کی انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی اور اسی طرح قرآن میں یہ جو بتایا گیا ہے کہ فرشتے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کے ارشاد ہے کہ بحمد فرشتے اپنے پروردگار کی حل کرتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں اور دعا مغفرت کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے یہ جی سب اس بات پر قطعی ثبوت پیش کرتی ہیں کہ دوسرے کے عمل سے فائدہ ہوتا ہے